نامداری ہوں پچ روٹی شاہ یا ایلاد الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المسلمین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام وسلام علیک رسول اللہ ولیکیا حبیب اللہ چھ بج کر چودہ منٹ چالیس سیکنڈ ہے سورج نکل رہا ہے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 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں صلو علی حبیب صلی الله تعالی علی محمد الصلاه والسلام علیکم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ و علی آлика واصحابिका یا نور اللہ صلی اللہ اسلام وسلم میٹ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزجل میرے شیخ طریقت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 نمبر اکیس میں آپ دامت برکار ملالیہ عشا سناتے ہیں کیا آج آپ نے کنز ایمان شریف سے کم از کم تین آیات بما ترجمہ و تفصیل تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی تو آئیے میری میٹھی مٹھے اسلامی بھائی اس مدنی انعام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے ہم تلاوتیں قرآن مجید ذوق و شوق محبت و دل جمعی کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا ما ودعك ربك وما اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا سور مکی ہے اس میں ایک رکو گیارہ آیتیں چالیس کل میں ایک سو بہتر حروف ہیں شائن رضول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وہیں نہ آئی تو کفار نے بطری کے تعین کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے اللہ اور کفار نے مکرو جانا اس پر ود دہا سورت نازل ہوئی فرمایا ودا چاش کی قسم جس وقت کہ آفتاب بلند ہو کیونکہ یہ وقت وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حتموسی علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف کیا اور اسی وقت جادوگر سجدے میں گرے مسئلہ معلوم ہوا کہ چاشت کی نماز سنت ہے اور اس کا وقت آفتاب کے بلند ہونے سے قبل زوال تک ہے امام صاحب کے نزدیک چاشت کی نماز دو رکاتے ہیں یا چار ایک سلام کے ساتھ بعد مفسرین نے فرمایا کہ دوہا سے مراد دن ہے اور رات کی قسم جب پردہ ڈالے اور اس کی تاریخی عام ہو جائے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چاشت سے مراد وہ چاشت ہے جس میں اللہ تعالی نے حضرت مرص علیہ السلام سے کلام فرمایا یہ مفسین نے فرمایا کہ چاشت اشارہ ہے نور جمال مصفا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ربک کا قلا کا تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا مِنَ مِنَ اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے یعنی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 اور مفسرین نے اس کی یہ معنی بھی بیان فرمائے ہیں کہ آنے والے احوال آپ کے لیے گزشتہ سے بہتر اور برتر ہیں. ہے کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درجے بلند کرے گا اور عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا اور سعد بسعت آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے امنت بالله صدق الله العظیم اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں قران مجید فغان حمید کے احکامات کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے امین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المسلمین أما بعد امبا شیت الجیم اللہ والسلام عليك يا رسول اللہ يا حبیب اللہ علی کاصحاب قیا نور اللہ نويت سنت الاعتكاف نويت سنت الاعتكاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی علی وسلم حضرت سیدنا ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضا زبان کے سامنے آجزانہ یہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ عزوجل سے ڈر کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے اگر تو ٹیڑی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدی حدیث پاک کے طاہر فرماتے ہیں کہ نفع و نقصان راحت و آرام تکالیف و عالم میں اے زبان ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں اگر تو خراب ہوگی ہماری شام آ جائے گی تو درست ہوگی ہمارے عزت ہوگی خیال رہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے اس کی اور مدنی چینل کے ناظر واقعی زبان اگر چلتی ہے تو بعض اوقات فسادار برپا ہو جاتے ہیں اسی زبان سے اگر مرد اپنی بی بیوی کو طلاق کہہ دے تو کئی صورتوں میں تلاق مغل لذا واقع ہو جاتی ہے اسی زبان سے اگر اسی زبان سے اگر کسی کو برا بھلا کہا اور اس کو غصہ آ گیا تو بعض اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے اسی زبان سے اگر کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی ڈانٹ دیا اور اس کی دلا داری کر دی تو یقیناً اس میں گناہ گاری اور جہنم کی حقداری ہے طبرانی شریف کی روایت میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے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 اس کی انتہا نہیں جانتا اس کی وجہ سے اس کے لئے اللہ افزو جل کی رضا اس دن تک لک... اس دن تک کے لیے لکھی جاتی ہے جب وہ اس سے ملے گا اور ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے جس کی انتہا نہیں جانتا اللہ اس کی وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک لکھ دیتا ہے جب وہ اس سے ملے گا مفسر شہید حکیم المد حضرت مفتی احمد یار خان نحیم و اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں بعض اوقات آدمی کوئی بات ایسی بری بول دیتا ہے جس سے رب تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ بہت سوچ سمجھ کر بات کیا کرے سیدنا القما رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہت سی باتوں سے بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث روک دیتی ہے یعنی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث سامنے آ جاتی ہے اور میں اس خوف سے خاموش ہو جاتا ہوں کہ کہیں ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ ازاں وجل ہمیشہ کے لیے مجھ سے ناراض ہو جائے مٹھی مٹھی بھائیوں بے سوچے سمجھے بول پڑھنا بے حد خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا ہے اور اللہ ازاں وجل کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے یقیناً زبان گفل مدینہ لگانے یعنی اپنے آپ کو غیر ضروری باتوں سے بچانے ہی میں عافیت ہے خاموشی کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ گفتگو لکھ کر یا اشارے سے کلیا کر کرنا بےحد مفید ہے کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے عموماً خطائیں بھی زیادہ کرتا ہے راز بھی فاش کر ڈالتا ہے قیمت و چگڑی اور عیب جوئی جیسے گناہوں سے بچنا بھی ایسے شخص کے لیے بہت دشوار ہو جاتا ہے بلکہ بگ بگ کا عادی بعض اوقات معذ اللہ کو فریاد بھی بگ ڈالتا ہے اللہ عزوجل ہم پر رحم فرمائے اور ہماری زبان کو لگام نصیب کرے کہ یہ ذکر اللہ عزوجل سے غافل رہ کر فضول بول بول کر دل کو بھی سخت کر دیتی ہے اللہ عزوجل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے فہوش گوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی وہ فصل شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یا خان نائم الرحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث سے پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی جو شخص زبان کا بے باق ہو کہ ہر بری بھلی بات بے دڑک منہ سے نکال دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہے اس میں حیا نہیں سختی وہ درخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دو میں میں ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رسول عز و جل و اللہ کے بارگاہ میں بھی بے ادب ہو کر کافر ہو جاتا ہے جی چاہتا ہے خوب گناہوں پہ میں رو افسوس مگر دل کی قسوت نہیں جاتی للحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مٹو مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنین کے ناظرین الحمدللہ عزوجل ایسی ہی پیاری پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی معقول میں سیکھی اور سیکھا جاتی ہیں آپ بھی اپنے اپنے شہروں اور ملکوں میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرمائیں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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صید الانبیاء والمسلین یا رب مصفاء عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطفل مصفاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہمارے ماباب کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عز وجل درست کی غلطیاں او تمام گناہ معاو فرما عمل کا جذبہ دیں ہمیں پریزگار اور ماباب کا فرما بردار بنا ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص عاشق بنا ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ عزوجل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور دوسروں کو انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ عزوجل تمام مسلمانوں کو بیماریوں قرض داریوں بے روزگاریوں بے اولادیوں بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ عزوجل اسلام کا بول بالا فرما اور دشمنان نے اسلام کا منہ کالا فرما ہمیں دعوت اسلامی کے مدن ماحول میں سقامت عطا فرما زیر گمت خزرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس نے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما جس کے سینے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آج ظہر بے کو سو مجبور کی ان اللہ و ملائکۃ تح یصلون علی نبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلمو تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدن الجود والكرم وآله وواليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا الهي رحم فالما مصطفى واستے یار رسول اللہ کرم کی باستے باستے خدا رض رض رض کے واسطے مشکل ہر کرشن مشکل خوشاکے واسطے کر بلا رد شنی دے کر بلا کے واسطے سہ دے سن رکھ مجھے میں حق دے ان میں ہوتا کے صادق اسلام لابے دادی ہوگا سا کیا سات مارو تو سر مار تیرے دوسری ہر حاصا پا کیا ساترے دلی تیرے ہر ادیا سو um. pues yeah kind of سوے رو رے جگ دیر بدرد روا گے آنند نو پل پتے رے سر بل واسطے سوامی نر کر کا تین موا چا چا چا چا سا سور करे के देता ता त्रिकारी बादशाह कल किससेते جی اے پیمانے بابے وید آر موہد کے کر منی منیا یا دانا جگ دگ دان جگ دے شاشو دیا مگر سن کا جی جی جی نبی بان tuo khuzur sepa